کسی صاحب نے پوچھا کہ میرے ذمہ تین لاکھ روپیہ قرض جس کی ادائیگی آسان آسان طریقے سے کئی سالوں میں کرنی جبکہ میرے پاس دو لاکھ روپے موجود ہیں کیا مجھ پر زکات ہوگی اس میں ہمارے علماء اس طرف گئے میادی قرض جیسے آپ نے اس میں لکھا کہ بہت معمولی سا ہر مہینے دینا میادی قرض کا استثنا نہیں ہوگا اور زکوت دینی ہوگی جو پیسے آپ کے پاس موجود اس میں آپ کو زکات نکالنی ہوگی مثلا میادی قرض میں یہ ہے کہ کسی ادارے سے آپ نے قرض لیا بہت بڑا نام اس کو مہینہ کچھ دے رہے یا بیوی بی کا مہر ہے وہ اس پر دین ہے اس کا استثنا نہیں ہوگا جو میادی قرض ہیں اس کو جو نکالیں گے نہیں بلکہ جو نقد پیسہ آپ کے پاس ہے اس پر آپ کو زکات دینی ہوگی یہی صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ نے بہار شریت میں یہی مسلکہ جو میادی قرض ہیں اس کو منہ نہیں کریں گے زکات سے زکوات دینی لازم آئے گی